بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تو ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ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 اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے لیے بہترین نام ہے تک حدیث موس اور تمہیں کچھ موسا کی خبر بھی پہنچی ہے نقول علی علیم خسو فقول علی علیم کسو انسٹ نر جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ تمہارے لیے ایک آگ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے نو موس انب فخل ن ل ان کبل دل مقدسی پوخت مل میو ہے وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسا میں ہی تیرا رب ہوں جوتیاں اتار دے تو وادی مقدسے تعا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے ان لکھری میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر ان اکاد لتجزا نفس بما قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعید کے مطابق بدلا پائے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 فإذا هي تسعى اس نے پھینک دیا اور یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا پول خود تخوئی دل اول جن تخروج بے بو امن وسو ان آیتن اخرو لینوری کمن ایتن الکرو فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں فرعون اب تو فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری لسنی یف کو جلی وزی اشد ازری و اشری خفی امری موسا نے عرض کیا پرورتگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگر آ رہا ہے قد موسیٰ فرمایا دیا گیا جو نے مانگا اے موسا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى اَنِ قَذِفِيهِ فِي الْتَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمِّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَّهِ محبت <عَيْنِي> ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا ایسا اشارہ جو وہی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت تاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تُو میری نگرانی میں پالا جائے اِذ تَمْشِئِ اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمْ قتل نفس جین فل بست نفی اہلی مدین جی تل قدری موس یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی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 پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسا والی بکھری میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا فرعون فقولا له او جاؤ تم دونوں فرآون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے خوا فو پال او ان دونوں نے عرض کیا پرور دگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا لا تخافا اننی ان پولہ ان ابکلم بنی اسل والا تو البی آتیم میروک اصل موالا منت الدا فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں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 على من كذب ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے مئو ابو کما موسا پھر نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسا قال ربنا كل شيء خلقه ثم موسا نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا پھر اون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی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 وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَا قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بيننا, بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْ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 کھلے میدان میں سامنے آ جا کال موسا نے کہا جشن کا دن تے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں جمع پھر اون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا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 جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ بین ہوں قَالُوا جو هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ ائی يُخْرِجَاكُمْ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلا فأجمعوا قیدکم ثم مأتو صفا وقد افلح اليوم من استعلا یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چکے چکے باہم مشورے کرنے لگے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 موسا تلتی او امن جادوگر بولے موسا تم پھیکتے ہو یا پہلے ہم پھیکیں قال بل الکوی بلوم سیو من سحرهم انہا تسعا فأوجس في نفسی خیفتا موسا, موسا نے کہا نہیں تم ہی پھینکو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسا کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسا اپنے دل میں ڈر گیا الف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 واللہ خیر ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے اللہ ہی اچھا ہے اور وہی وہ باقی رہنے والا ہے يموت فيها ولا يحيا حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لئے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا ومن یأتی مؤمناً قد عمل الصالحات فأولائک لهم الدرجات العلا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 جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے دَرَكًا وَلَا خوف ہم نے منسا پر وہی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے فرعون بجنوده من پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھاؤن پھر اون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی یا بنی انجیناکم من عدو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 پی بی کو فی فل لالئی کم غبی وہ نہیں غبی فقد منوام کم کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق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 یا تم اپنے رب کا غضب بھی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اور ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حم مننا ولكننا حم مننا اوزاء من زينۃ القوم فقذفناها فل لکھ اخرو لَهُ جل جس دلو پم عل مو سی اک لو نل جل وَلَا لوں لکھوں پڑ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 خوشی ہارون نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا قال فما خطبك يا سامري موسی نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر رسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لنفسي اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ ائی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 نسبت موسا نے کہا اچھا تو جا اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا اور تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریچھا ہوا تھا اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے انما اللہ لا الہ الا وسع كل شيء علما لوگو تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے کل لکھن اس والی کم ام قد سب مَنْ ات نل د لکھو من اربان سرو فی وسم یو ملتی مو میو فخف نمجر می نو مل یتھ تین بھی محمد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 اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے وخشعت فلا تسمع اس روز سب لوگ مناجی کے پکار پر سیدھے چلے آئیں گے کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور आवाजیں رحمان کے آگے تب جائیں گی ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن الا من اذن له الرحمن ورضي له قوله اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی اللہ یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے ما بين وما ولا علماً وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے وعنت وقد خاب من حمل ظلمہ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے نہ مراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هما اور کسی ظلم یا ہب تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو وہ کل نارمی نفی می نلوائی و سر رف نفی می نلوائی دلال پورن سلحم لکھو اور اے محمد اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں ترہ ترہ سے تنبیحات کی ہیں شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ خوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ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 ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا فَسَجَدُوا إِلَّا بلی صبح یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو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 اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ اِنَّ لَكَ أَن لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تضحى یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوب تمہیں ستاتی ہے۔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 اخل مدد ادم رب فو تم تب ہوں رب فتب آل آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی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 وہ نہ بھٹکے گا نہ بد بختی میں مبتلا ہوگا ومن اعرض عن فإن له يوم اور جو میرے ذکر در سے نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے قال رب وقد كنت بصيرا وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا پال کزال کا تتکیتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِنُّهَا پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں؟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 اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا پس برال میں پولو ن و سب بہن بے بک قبل پولوشم سی و قبل اورونا پس و فن ہر لال اے محمد جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و صنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور حروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی شاید کہ تم راضی ہو جاؤ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ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 اور انجام کی بھلائی تقوے ہی کے لیے ہے من ما في الصفف وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی موجزہ کیوں نہیں لاتا اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا لکھن کبلی لالو لو بن لو افسل تلین وصو بنتکنی کبلی ال اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پر تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے قل قل قل